صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بیٹھتے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے سبحان اللہ میرے آکا علرات وسلام کے فرامین کی بھی کیا بات ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور شاندار واقعہ ہے بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ شاندار حدیث ایک ایسے واقعے کو بیان کرتی ہے جو بار بار پیش آتا ہے جی ہاں یہ ایسا واقعہ ہے جو بار بار پیش آتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوا ہو حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر الہی کرنے والے کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اور جب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں سبحان اللہ آؤ اپنی حاجت کی طرف آؤ پھر وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک اپنے بازو سے ڈھانک لیتے ہیں یعنی کور اپ کر لیتے ہیں اس, ذکر کی اس مجلس کو اس اجتماع کو جب وہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے ماں یقین و عبادی اے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے فرشتے ایسے کرتے ہیں وہ لوگ تیری تسمی کر رہے تھے تیری تکمیر بلند کر رہے تھے تیری ہم دو سنا بیان کر رہے تھے مولا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اللہ تعالی فرماتا کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے فرشت عرض کرتے ہیں نہیں کسم خدا کی انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ان کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں فرشت عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیاری زیادہ عبادت کریں تیری بزرگی بیان کریں اور تسمی کریں حریث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کے طلب تھے اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشت عرض کرتے ہیں با خدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا فرشت عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو جنت کا شوق اور بڑھ جائے گا ان کی طلب اور زیادہ ہو جائے گی ان کی رغبت اور بڑھ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزک کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں قسم خدا کی ان لوگوں نے دوزک کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا فرشتے ارض کرتے ہیں اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ بھاگیں گے اور اس سے ڈریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فرشتوں تم کو اس بات پر میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ارض کرتا ہے اور سے سنیے گا آبی سدیش کا ایک اور خوبصورت پہلو ایک اور خوبصورت بات ایک فرشتہ ارض کرتا ہے کہ اے میرے رب ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو ان میں سے نہیں تھا وہ کسی اور کام کے لیے وہاں گیا تھا اللہ غنی اللہ فرماتا یقل جلسا لا یشکا جلی اللہ فرماتا یہ آپس میں بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا یعنی ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے سبب وہ بھی بخشا گیا اللہ اکبر غور کیجئے اللہ کا ذکر کرنے والے رب کو یاد کرنے والے جب جمع ہوں تو کیسی نحمتوں برکتوں کی بارش ہوتی ہے مغفرتوں کے پروانے ملتے ہیں اور خوبصورت بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اچھے لوگوں کی صحبت بھی بخشش کا سامان بن گایا کرتی ہے آپ نے حدیث میں سنا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا مگر اس کو بھی بخش دیا گیا تو اب ہم سوچیں ہماری صحبت کیسی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے اللہ والوں کے ساتھ ہے یا اللہ کی ناراضی والے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے ذرا غور کریں نا شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نا فرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیا پائیں گے اللہ کی ناراضی اللہ کی طرف سے غذب ان پر برس رہا ہے اور ہم ان کے قریب بیٹھے ہم ان کے ساتھ بیٹھے جو اللہ والے ہیں جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں جو درود و اسلام پڑھنے والے ہیں جو سرکار علی سلا اسلام کے عشق کو پھیلانے والے ہیں. اچھے ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اچھوں کی برکتوں سے بخشش ہو جایا کرتی ہے یہ حدیث ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں لاکھوں لاکھ آشکان رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے حبیب علیہ صلاحت والسلام کا ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں ان اچھوں کے ساتھ رہیں گے اللہ کے کرم سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھی صحبت اور اچھا ماحول اپنانے کی عطا فرمائے مدنی چلن دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم